بہار <سؤال> بہار on the Sayyidah کلا <تصفيق> <تصفيق> he's a uh جتنا اسلام کا جامع ملکوں میں وہ بھی سرواج ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رضا اگر فرماؤ تین چیزاں سامنے آدی ہیں اسلام لگ ہاں سنت ہے خانفی اسلام آپ نے جامے یعنی وہ پانچ چیزاں پانچ اجزاء. سبحان اللہ جام دقائد اسلام بے آدال اسلام <سؤال> عبادات اسلام دے معاملات اور حقوبات یعنی اسلام کی اثر یہ سارا مذہب میں سنت اختلافی آم چختلافی ہیں اور پھر انہوں پچ جڑا حق اور ثواب ہے ان کا کہہ رہے ہیں فیفی وہ جناب جان دفاع اور اللہ اے امام آل رضی اللہ تعالی فکر کا اللہ اور جب اسلام اپنے جامے مسود گیا اس کا مسئلہ بھی نکلیان دلا ہونے چاہیے عبادت دو چیزوں کہ سب ندیاں کا بیو مطلب عقیدہ اور عبادات انتخاب ہے عبادات کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن عبادات کے کلیات مختلف نہیں روز نماز روزہ ہر سب ندیا ف ل لگا تریف نماز اس طریقے فرق آتا رہا وہ سرکار دی بچدار فرق آتا رہا تو یہ اس معنی <تصفح> یعنی عقیدہ اور عبادت عقیدہ اور عقیدہ اور عبادت کے معنی سو رکھو پھر سیاسی معاملات اور آداب ہوا تعلق ہوتا ہے تو سب خراب تو دین اس سارا نو ملاؤ جامع مفہوم اسلام بنیا <تصفح> ہے تاکہ چاہیے ظاہر ہو مامیہ ہرشت اسلام دے جملہ شوبا شوباجار شو اور تمام پہنو جی سن اسلام دے انہوں کے مکمل آپ فتی رکھ بسیت سمجھ دے سن لہذا یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ وہ عبادات یاقیدے نہیں بولتے حالات دنیا دے جی دے پیش دے اسلام دے احکام جہاں جی دے دے سن مکمل پیش رنشاہ بے مشال فقاہت حاصل حاصل اور ارب اجمہ د اس کمال لو تسلیم کر دے جڑے ائمہ شمار ہوں سن بڑے بڑے امام وہ بھی آلہ حضرت امام علت دے مسائل جڑے بھی پہنچتے رہتے پڑھ سمال پورے دل پورے اعتماد اور اخلاق دفقت کرنے مجبور رہے سارا کچھ ماحق رہے تبجرب ہوں فکرے راہ ایمے چیز ہے دی آ جن سیاسی یاد آ جن بابا جی معاشرات کوم جد ایک جامع ہوا تو کوئی پہلو اس باہر نہیں جڑا اسلام کا ایک تھوڑا محافے اور نگے ہے آسمان ہے اور دنیا اس تسلیم کر چکی ہے تو وہ ہوں لازمن بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے نظر اسلام کا کوئی پہلو نہ رہا نہ آیا ہو جس کے ان کے انہوں نے اپنا فریضہ انجام نہ ہو لیکن اس نال میں دان یاد کرنا چاہوں گا گل گلو نہیں ہونا چاہیے لالتا گلو فی دیب اپنے دین میں گاہی مت بنو اس کا مطلب نہیں کہ وہ معصوم سنو کو فتح نہیں سکتی خطا ہر انسان سے واقع وہ جاتی ہے الا مارا کے مرتی سسومی درجہ سڑی دے سمجھ آئی نہیں آئی میرا تو ویسے عقیدہ یہ ہے کہ متلا خطا تو پاشو متلا کر خطا تو پاک باق باقی, باقی انسانی انسانی عوارض نشیا نے پلیت ہے خطا ہے یہ انسان نو دلگ بدل چلاح ہوتی اور اس ملچ بہ انسانیت جہا ہے نا وہ صرف فرق نہیں آتا کیونکہ آواز رضا چی رضا اور جب امام سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک اتنا بڑی جامع شخصیت انہوں کی فکر اتنا بڑی جامع ہو گئی بیانکمل ایک تو اس کی کہ نہیں مرحل دوسری مجبوری حالات دی دے۔ اللہ! اللہ میں مردنی کی ملازم نے اس بندے اور اپنا دور چ دو بیٹھ کے مسائل د ए, कलाम की ऐसे मसायल उ जिन्हू वास्ते अकल से और वास्ते बड़ा वा जिगर चाहिए ना वो <स्थाँगे>। जिगर इस वास्ते मैं किबला हम فکر راہ ایک شوبھا اور ایک شاخ میں توڑنی اس شاخ کے اتر کلام کرام وہ رکھا کہ رضا پہلو جڑا چون کی پیلا مستفا پل ہوا رحا کے ہوں ساخ صلی اللہ علیہ مستفا لیکن ایسے نال جوڑنی ہے جس ایک عجیب خوبصورتی پیدا ہو جانی حوصل پیدا ہو جان جس نے آہ! دل ایک عجیب راہت اور پر خوشی بخشنی آہ! اور پھر یہ ہو رہا ہے کہ تاقال وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جانا ہے ان شاء اللہ اور مزید زیادہ مضبوط ہو جانا اور تص اپنے مذہب دی حقانیت دو پہ بڑے اطمینان ایک نیا اطمینان جڑا حاصل <تصفح> جوڑنا اعظمت مصطفی صلی اللہ امام احمد رضا اور پانی مدرسہ دیو بند کی <تصیح> روشنی <لائے, لائے. تصیح> یعنی حیران ہو جاؤ گے کہ جنجی ہے دنیا اللہ اللہ اور وہ او تحقیق کے تنا دور ایک دوسرے کے شدید مخالف بنتے ہیں انہوں نے آپس ایسا آپسکر یعنی عزم مستفا صلی اللہ مسئلے اندر وہ موافق نظر آؤ گے ہوں موافقت جیڑی وہ ت یا مع بنا حدرت کی فکر کا کمال ہے میں دوسرا بھی اہی زبان اختیار کرنی یا یہ توافق جو ہے توافق جو ہے توافق توافق کا مطلب ہوتا ہے اتفاق سے دو باتوں کا مل جانا کسدن اور ارادت نہیں کسدن جب دو باتیں ملیں تو اس کو کہتے ہیں تواتو اتفاق سے مل جائے تو اصطلاح میں تباہ ہوتا ہے اتفاق سے دور رائے مل سکتے سکے کہ نہیں مل سکتی مثلاً کئی گفار ہیں جو کہتے ہیں خدا ایک ہے اور ہم بھی کہتے ہیں خدا ہے مل گئی بات اتفاق سے مل جائے گی نہ ان کا مقصود ہمارے ساتھ اتفاق کرنا ہے نہ ہمارا مقصود ان کے ساتھ ہم زبان ہونا ہے مہر اتفاق سے دو باتیں آل ہونی تو بھائی اعظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضر بیان کی تھی اور بانی مدرسہ دیوبند دونوں سامنے لیاو گے تو پھر فیصلہ کرنا کہ یہ وہ جی ہو گیا اتفاق سے یہ موافقت کیسے ہو گئی پھر اس کو بات ترجم ہونا ہے کہ مخالفت کیوں ہوگی وہ تو ڈر پایا سر مخالفت کیوں اللہ جانے اس کے بدلے کر لیکن میں ادا ضرور بیان کہ کرلافت جہا ہے نا انتہائی خوشی اور دل کی تسلی کا سامان ہے جو سڈے بزرگ کہتے ہیں وہ دوسرے حالات بھی کہ مجبور نہیں جب مجبور نے تو سانو تو تسلی رکھنی چاہیے ہوں اس کے خلاف सा तो नहीं कभी होना दूसर तो अगर तो वो सुए होतेफाको या चीज से माहमूल करो ओना लेकिन में यार यार جیڑی گل سڈے وروق کرتے رہی گل جن دوسرے منہ چ نکلے اور منہ شریف گلتے کے خلاف گل نہ ہوسروں ہو کی طرفوں اس دے خلاف گل تناقض یہ تضاد کمزوری پیدا کر سکتا تسلی رہنی چاہیے بہارا ہمیں کسی اشکال کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوں دیکھو آزماطر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کئی پہلو ہیں یہ کئی شعبے اور شاطاں ہیں انہوں کے بچوں ایک صرف لائن وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں آپ کی ذات تمام تمامات اور آپ واسطہ ذات سادتی اولین آخری اگلے پچھلے سب دے واسطے مخلوق رکھ خالق اور مخلوق سے واسطے میں لفظ بولے خالک اور مخلوق کے درمیان واسط کبراہ وسیل ہے آزم خلیف ہے اکبر جو تھوڑا مبارک شریف وسیلا ہے شریف اللہ ایک ایسی عظمت ہے کسے کسی حاصل نہیں ٹھیک ہے یہ خاصیت ہے خاص چیز ہے اے نو لینا ہے آلہ حضرت اور اے نو لینا پھر اصا بانی مدرسہ دو بند کی نظر اور ہو کہ اس بیان کا کئی مغال دور ہو کے حق نو تشریف زندہ موقع مل جائے اور ایک رستہ مل جائے اللہ! سمجھ لے بھی اور اختلافات گئے لیکن یہ اس لیے ہو سکتا ہے جسے منشا اختلاف یہ ہوگی جی ہے جس طرح پھر بارہ وہ تو ہدایت اللہ تھا ام کے مطابق گل کر رہے اچھا ہوں اچھا. آپ لے سلاد تسلی عظمت مستفا پہلو نے صرف ایک لے لیا کی خالق اور مخلوق میں واسطہ بڑا واسطہ بڑا وسیلہ وہ کون نے والے یہ جنی وضاحت کرنی نانوتری مدرسہ دیوبند دی کتاب تحظیر آلہ حگرت والے پاس وضاحت جان کی لوڑ نہیں انہوں کے ایڈے ایڈے لمبے طویل مسلیا چھوٹے چھوٹے شہر اللہ ونک ورکیا بیان کیا, کیا کیتا ہوئے اس بندے کا کمال ہے وہ ایک شعر چاند کر اللہ ہوں پہلے تھوڑی وضاحت نہیں کرانگا تحریر ناس بہت کتاب بڑی ادب کتاب بہت اور کھولنے تبھی من بننی پی جس نالج آج بیان کرنا پھر وہ वास्ता समझो ना तीन चीजा तबर कर लो मेरी उंगलों वेखो तीन सीना तबर करो ठीक है एक शायर ए पहली मेरी उंगली एक शाय पहली सबर करो ये ऐस तीसरी कुछ देना चाहती दरमियान जिसे वसीले जरिए ना चाहिए दरम्यान आस्तावन एक हो गया ना इस दिया मंत आस्मां बनाने किस्मां बिलकुल हर बंद समय नाम जनसिकाले मुश्किल लैसना ज रेल माले बैठना واستا پھر حرو واستا پھر سبوت سفیر بال واستا پھر سبوت غیر سفیر بالکل دوستے واسطے بھی تین قسم میرے ہاتھ موبائل ہے رکھے ایكھو میرا ہاتھ چل رہا ٹھیک ہے بے حقاعد چل رہا گا گیس سواریاں بیٹھیا ہوئی गल रही हम गवरिया हथते मोबाइल चल रहा है मैं तुम सची दस ये मोबाइल पलना है कि हथ पा चल रहा है ग्डी पे चलनी होंगी सवार चल दें लेकिन यह तुसा क्यों आख्या सवरियां चल दी موبائل چلتا موبائل ایسے تھا سواریاں بیٹھیا ہو گی چلنا نہیں رہا چلنا پڑا گیس آ کہ سواری اصل چلتا پہ سل چلتا ہاتھ ہاتھ کے واسطے چلنا ثابت ہو رہا ہے چلنا لاحق ہو رہا ہے موبائل یعنی چلنا ادھر جا کہہ رہے ہیں کہ موبائل چل گیا اور سواریاں چل رہی ہیں وہ واسطے گیستے ہیں وہ نہیں چلنا انہوں واسطے کوئی نہیں لیکن نارے رکھو حقیقت چلنا گیس ہے حقیقت چلنا سواریاں واسطے نہیں حقیقت چلنا ہتھ واسطے ہے حقیقت چلنا موبائل نہیں جیوں کہ واسطا سبحان اللہ जरा वास्ता है हथ या गास्ते चलने वाली सिफतन अगली मजादन है मजाद सवारी का चलना हकीकत चलना के जिथे हकीकत वास्ते वास्ते होवे अगले वास्ते मजाद होकीकत ना हो नफी दुरुस्त हो नहीं चल रहा آخو موبائل نہیں چل رہا ٹھیک آخو سواری نہیں چل رہی ٹھیک جیت لفی درست گی سمجھنا واسطہ کیونکہ مزاق ہے اور مزاق بھی لفی درست ہوتی ہے حقیقت ٹھیک ہو گیا ہاتھ یا یہ چلنے کے وسط نہ موسوف ہے موسو طور پہ مطلب ملیا یہ موبائل نل گیا یہ اس ہاتھ دا فیض ہے اور وہ بھی فیض نہیں ادھر سانو ظاہر نہیں نظر نال محال ہے ادھر ظاہر نہیں سواریا چلنا ظاہر نہیں کیونکہ بندے جانا ظاہر ہوگا جیسے بندہ لتان کر دے وہ تو بیٹھا کہتے ہیں بل بالعرض وہ ہے مزہ ماہر ایک ظہور ہوا ہے سفت کا حقیقت نہیں حقیقت جیت واستے قسم پائی لانی اتر وستا ہونا انفت ریچن یہ متر سفٹی جگہ ملا سبو سفت رنگ ہونا اس سفر چیچنا ہے انہیں واسطے حقیقت واسطے والی چیز ہوئی تک پہنچ رہی ہے سفر وہ بند ہونا ہے مہا زہور ہونا ہے ثبوت نہیں ہونا ظہور کا مطلب ہے سن نظر آئے گا کہ ہے لیکن حقیقت ہے نہیں زہور بہان اتنے کہہ سکتے واسطے کی پہلی قسم مثال نال گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئے دوسرا واسطہ ہوں میں ہاتھ موبائل نکیا نہیں ہل کے ہاتھ بھی ہلا رہا موبائل بھی ہل رہا او ہر ہرکت دو ہرکت آ رہی پہلے موبائل ہاتھ سی موبائل نہیں سی ہلتا موبائل ہلدا हिलना उ चलना कह रहा हिलना कह देना चलो उ कह दो उलना ही कह दो है कि हिलना है हथ वास्ते मोबाइल वास्ते नहीं हथते आखी जाओ कि मोबाइल हिल गया जिधर हाथ जा रहा उधर मोबाइल जा रहा था था। तो ठीक है लेकिन दूसरी किस्म च दोवे ही हिलते हैं دو سونے چپ کرو گے گا اچھا دیکھو توجہ ہاں اور حرکت اور ہلنا جڑا ہے وہ ہاتھ واسطے ہے موبائل واسطے بھی ٹھیک ہے دونوں ہل رہے ہیں اور حقیقت ہلتے پے اتے ویکن تو پیاس پیا لکھ لیا لیکن ہاتھ میں واسطے نہ آخی جا بھی ہل گئے موبائل بھی دونیں ہل رہے ہیں یہ واسطے کی ایک قسم بن گئی واسطہ یعنی ہاتھ دے واسطے بھی حرکت والی ثابت سابت اور حقیقت اور اگلا جہ موبائل زی واسطہ وہ سابت فرق ہر اتحاد حقیقت مزاج کا سی اتے فرق ہے ذاتی پہ اٹائی گا یعنی ہاتھ بھی حرکت ذاتی موبائل بھی اٹائی حقیقت ادھر بھی ہے حقیقت ادھر لیے پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہر کے پر کلا نرم و نازک بے اثر فلا کٹنے والی گلو دو ہل رہے ہیں حرکت اور ہلے والی ہاتھ واسطے بھی اوسف اور موبائل واسطے بھی لک इच्छे फर्क और चरता है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हाथ हकीकत में हल रहा है, है कुण। कुण। और मोबाइल मजाक में हल रहा है न दोनों हकीकत में हल हुए हैं ये कोई नहीं कह सकेगा ऐसे ये मोबाइल नहीं हेल रहा कह सकते गिरा घिरा गया नही कोई नहीं कर सकता हाँ इच्छे ऐसे नहीं करेगा मैं कहना मोबाइल आराम बैठा है सारे आखिर बिल्कुल ठीक है ये वे। कोई आगे चल दी। सारे आगे भाई यह दो वास्तव दस्मां आ गई है एक मंत्र वाले कहते वास्ता फिर बरूस फिर पहला اوے حقیقت مزاج رکھنا سمت حقیقت اگلے چھ مزاق دشمی لن دون فرق کرنا کافی اطائی کا حقیقت مزاق لال نہیں کرنا کیوں اس واسطے کہ حقیقت دونوں واسطے اور کسے نفی, محب محب نفی, طوح طوح نفی, نفی نہیں ہو سکتی کسی تو نفی نہیں ہو سکتی نہیں ہل رہا یہ ہاتھ نہیں ہل رہا دو ہل رہے ہیں فائدہ رت چل رہا ہے قسم کا مطلب یہ ہوں دتی اٹائی میں گل کی فداور جگہ پڑیا अताई अताई बोलो बोलो बोलो और मतलब है हाथ दी हरकत अपनी लेकिन जड़ागो मोबाइल है उसकी हरकत हाथ ने उनु अता की उसकी अपनी नहीं, नहीं। है भावे हकी जरूर लेकिन करने है। हाथ अगर देखो ना प्या है लेकिन इन हराने भी एक रोश है की, को कहते हैं क्यों के मर गया फिर हाथ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 روح سر تو پہلے تک جھو اپنے تمام شانہ شفتہ اپنی دال سنگت اللہ تعالی خصوصیت ارشد ضرور جنہوں نے فرمایا فل مستل لیکن جی روح ہر پاسے برابر کام بھی کرنے وہ سونا ہر پاسے برابر شانہ کرناسبت ذات حق نہ ہوگی کہ نہیں ہر آستا ہزار کرتے ہیں کہ ہزور واسطہ ہے کمراہ واسطہ ہے بازتا ہو ہی نہیں لیکن اللہ یہ ہے دوسری قسم والا اللہ دا مستفا قریب لین والے لیکن حضور بھی جیڑی نعمت اور شان اور لینگے نے حضور حقیقت اس کے ساتھ پہلے متصف ہو رہا. آہ! آہ! کیا پھر آگاہ نبی جب دین نے آہ! وہ کمال علمی ہو یا پر کمال علم یا امن جب آگاہ دین نے نبی پاک نبی میں تھے یا کسی بلی کو دے یا کسی اور امبتی کو دے تو کیا ماہر جی موبائل رکھا سی دوبائل ہلا رہے سن دے کالا ہل رکھنا پاس ہے جی موبائل ہل رہا ستے کی مطلب آپ بھی لنگے ہوں نے دوسرے میں بھی رنگ میں پانچ والا ہوں اتوجہ صحیح حدیث آیا آنا ابول کاشم آنا ابو القاسم اللہ ہو اللہ ہوتی واشما میں ابو ال ہوں عام اچھا یہ سمجھنے کہ قاسم آپ کے بیٹے سن تو اب ہو گیا باپ اب القاسم کا مانا ہویا قاسم کا باپ نبی پاک سرکار نے اگلے جڑے جملے فرمائے نہ جملہ اگلا وہ جب آپ کہتے ہیں ابول کلام نہیں ہوتا کہ کلام کا باپ ہے القلام ہے میں ابو ابو <سؤال> فرماتے میرا پتھر ہے کہاں سے فرمایا اللہ ہر کو تھی مانا کاش اللہ آش فرماتا میں بانٹتا ہوں میں اس لیے ابو کاش یہ مسئلہ نہیں پٹی کا باپ نسبت پیدا ہوئی کیوں میں میں لیتے ہوئے تھے آپ تشریف لائے پر واضح ابو تو راوے صاحب تو آپ ابوال قاصم تو اب کو تفصیل کر کے دسیا ہے کہ میں بانٹنے والا ہوں سبحان اللہ! سبحان اللہ! والا, جیسے لے? میں جس ہاتھ ہاتھ کے اتر میں موبائل رکھے اور سواریاں گیڈی ہیں گڈی نے چلنا بندیا نہیں کو نہیں رکھا کتنا ہے کہ بندے کو تک پہنچا دیا موبائل ہاتھ پہ رکھے ہیں میرے ہاتھ نے چلنا بانٹا نہیں صرف اپنے پاس رکھا ہے لیکن اتنا ہے کہ موبائل کو کچھ نہ है بس اتنا ہے کہ کہیں پہنچا رہا ہے آہ. آہ. کبھی ادھر کبھی ادھر آپ فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جو آٹ رکھی آنا منلہ دیتی جانا نہ میں سخی کریم ہاں کریم کا محبوب ہاں وہ مینو دینا آپ رگینا وا اگر منڈی بھی جانا یہ نعمتیں ہی ایسا نے جبکت موبائل ادھر ہی بنی گئی لیکن بنڈیچر تقسیم اطاع پچھو ساری فرق لہٰذا سمجھ لو پاک نبی کائنات میں تمام لیکن کمالات ہی ایسے نہیں کہ میں سمجھی کمالاتی بننے پہننے بھی دانچا وغیرے فیل پاؤنے پہ اگلے بھی رنگے جاتے پچھلا فیل اس کا ہو رونق پا رہا ہے جو ہےڑانا میں تو فرمانہ مخلوق کے چ اللہ تعالیٰ نے صفات آتا ہی رکھے ہوں گے مالک اتا ہی بڑھایا ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا نہیں کہ محر مجاز تک رہو نہیں لگی نا اگر وہ انہیں بندے نیو سنا بنایا کہ نہیں بنایا اور ہے سلسلہ ادھر ہے ادھر ہے پتہ ہے لیکن استقلال نہیں سمجھنا موبائل بھی حرکت جی ہو رہی ہے بلب کو چمکایا بٹن ادا کر کے اس ویل بچا جو چمکتا ہے پیا وہ نہ دکھتا یہ آتا ہے دیکھیے ذات حق اصل ذات دی او اور اب القاسم فرمایا میں بانٹنے والوں کہ قاسم کا لفظ بول کے جاتی عقائد کا مسئلہ حل کیا ہر آپ اس سلاح تو وقت تسلیم لیکن اتنا ہے جی ایک ہے جاتی حقیقی معاملے ایک ہے اضافی ذاتی مانگ اللہ تعالی نے شان جو کچھ ہے اس ذات پاک کا وہ ذاتی حقیقی بحائی بحائی کی مطلب, کی مطلب کہ کسی کی نسبت نہیں کہ پھر رات ہی اتائی ہو گئے لیکن کسی اور کی نسبت ذاتی یہ نہیں نبی پاک واسطے کہ اللہ تو لے اگ ادور ہوں مخلوق کی ہویا راتی ہوا لیا شر پھٹ گیا جیسے شرک گل کوئی نہوائی پھر اے جی گیا اوے بنے بنسپت اگلے دن اگلے اللہ اس گل تاج تارے بولنا نے رکھا آلہ حضرتنی آلہ حضرت کون بھی سرکار فرما اس سورت ن تو جتنے چلے جانے اگلے اگلے اپنی گل بلاتے جانے میں پچھلا کھٹ رہی نہیں نہیں آ سکے کوئی جدو سورج چڑھتا ہے کناٹ دوشنی سٹ دے جے روشنی جی جگہ چمکتی مگر اتنا ضرور ہے انہیں نہیں چاہ no <mel minute loves Davidson> نہیں ادان ہے ماسکوغیر سبھی سابق سابق نہیں ثابت نہیں لگی اس سورج نے نہیں محال کنایا اگلا جمع اٹھے چراغ اللہ تعالی نے فرمایا بزرگ فرمایا نبی بات سرکار اللہ تعالی سراجیوں سمت آخ جے آفتاب آخا پیدا کر منی رکھ سیاد بھی منی رکھ کیونکہ اگلے کا گھر بھی روشا ہے پر اپنے دا ہوگی لکھ دتا ہے وہ کروڑا بن گیا یہ بنا لے یہ ایک لکھ دتا بنے یعنی لکھا نو د سمجھی کو کمی آ گئی وہ خروڑ دیا جو ملا سے ملا دو واستے چڑ دیتا ہے وقت لگ جائے لیکن کسی ہوں دو قسم کی سبزی بچے موبائل مر تلی دیا آ گیا ٹھیک ہے واسطہ فلرو دی مسال और जो बात जी कहते सामने ठीक है हजरत यह कि इस किस्म का हजूर वास्ता है वास्ता है گل ہے ہر شہر واسطہ لیکن وہ کہتے ہیں واسطہ پہلی قسم جو <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <مشاء اللہ> دہور ہوا ہے لیکن کوئی گل نہیں اصل میں شہری ایک نقطہ جہا اصلی مکلی ع پڑھ خلا کتاب سامنے کوئی داغی بالکل ماشاء اللہ کتاب خانہ رحیمیہ یا دیوبند اس واسطے کو پیش کرنے کہ خوشی کی آز... آز... گل ایک was. ہے مرکزی خیال واسطہ ہے یہ فاق یا مطلب جو ملا <تصفح> <تصفح> <تصفح> اور صرف گل ہی نہیں ایک کہیں پہ آخر ہے جو ملا ایک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جو ظاہر ہوا جو عالت ہوا اور ظاہر ہوا مرتبہ خیال ایک دوما دیکھ ہوں تفصیل کرتے ہیں وہ تفصیل ذرا سنے آئے. کمالات دو قسمیں بڑھائی ہیں بڑا سوال لائے گھر بڑی ہے اور نمکین گھر کمال آپ دو قسمیں ریلمی ہاں بالی ناس میں سدھ ہے کمال آپ کتنے قسم دو ریلمی تعلق اکل سا تعلق موٹا سفر کے مال آپ امل نبوت اور صدی پی گا علمی کمالات نے نبوت ہے خبر دینا اور خبر کا تعلق علم کے ساتھ خبر دیتا ہے کی مطلب انہیں انہیں چیل باسکا ٹھیک ہے سبھی ملے گا سدی کی یہ بھی کمالا گیل سدی کیا سے سلک سچائی سدیش سچائی کہ سچائی ہوئی طبیعت جی دے اندر تنکا پہ ریت دا سرا جنا چر نکلے اکھ بے چین मखी जाएगा बेकरार रही है वह बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तक कदे न सिद्धि उस वक्त बनता है जब सच्चाई इंज बढ़ जा झूठ तिनके रेत में सर वांगो या मक्खी वागो बेकरार रखे जब तक बाहर निकले नहीं करार قدرت نے سلاحیت صدیق کے سوائے سچ نے کسی اور شاید سلاحیت کر کے نبی کی تصدیق میں کسی بوجھنے کا ہی نہیں کیوں یہ صداقت ہے اس کی تبیعت میں استعمال جیسے گل کر دی گزائش ہے یہ آپ جلدی دجا ہوں کمال املی آہ! علمی کمال آئے دو نبوت اور صدیق عملی کمال والے دو شہید اور سالے شہید عملی کمال عملی کمال کے اندر کمال عمل ہوتا ہے جسم شہید آخری والی شاپنگ کر دینا اس کو واپس ملکی کر سال سال تیرے فائدے اصل بھی بن جانے تان دے تیری جان درکت نہ کر کے دوری شرح جا کے لڑاف کو پتہ لگے گا سارے گھر کی گل ہی ایڈی وی کہ کسے کسے کا بھی گھر فوڑو گے نا لڑکی اللہ ہو جا شانہ نے فرمایا الله الله سبحان الله سبحان الله اولئك هم الذين انعم الله عليهم من النبيين والشهداء بتانا ہے کہ پہلے دو علمی کمال والے نے کمال والے نے نبی صدیق میں فرق یہ ہے نبی لینڈ نبی رہے ہیں نبی لیندے اور جڑا صدیق ہوتا ہے سامنے نبی پاک نے فرمایا جو میرے سیئر سیما آگو بکرے پلٹ دور شیشا ایڈا ہی صاف س اپنا صاف شیشا میرے دل دے شیشے دے سامنے دل کا شیشا جام شیشے پہ جنا مرضی پہ ویخ ٹھیک پاک نے کے اکبر پرتا بن کے دستی ہے نکل ہے سارا کچھ نہتا یہ عمل شہید صالح شہید امل جب سر تکتی بال ہی لا امام حسین وغیرہ لکھا کردار بھی نیک کردار ہو کے عمل صالح کر لینا جان دی جاتا میں کام بھی نہیں کر سکتا میں صرف کرتا ہی جان دی جاتا آخری کام کی جاتا وہ آخری کام وہ آخر. آخر. شہید کا امنی فیض سالے میں اسی طرح ان آ ہے جس طرح کے علمی فیض نبی سے صدیق نمک یہ دو علمی याम्दी। بولو مدرسہ دو بند کے بانی لکھتے ہیں کمال علمی ہوئے ہوملی اصل ترتا نبی تو پھر کہ یہ سارے سارے کمالا علمی عملی نبیا جتھے بھی تو انہوں نے مشال اور واسطے بھی قسم بنائی وجہ بھائی ویکوچکار بندہ بیٹھا چار پاسے شیشے لگے کوئی شیشہ وہ بخار کوئی شیشہ وہاں شان شیشیا تو ہر پاس شان جی مرتب یہ جڑا پیٹھا سوفی جہ کمالات ہیں یہ ہے بہتے وہ پچھے بیٹھے سمجھ لگی وہ اگلا اگلا پھر بول کے مجبور ہو کے کی وہ کہلیاں داروڑ کتاب ہو رنگ لگتا سارا سمجھا اچھا اور ہیں کہ میں کوئی نوی میں کوئی ولی ہر ایک تک نبوت تو لے کے سال ہی جانی پچھلیاں پتہ سہی جو ہوئے سن سب نو پہنچے پہنچیا ملیا نہیں یا وہ فرق رکھنا رکھ ملن والے آخر جہاں نے ملے جی پہنچے سمجھ میں آخر جو پہنچے یہ سب بفا اور حقیقت میں مستفاق ملے باقی ہر پاس پہنچے چمکیا ملیا نہیں جدھر چمکیا وہ حضرت عیشن مل جی ملیا وہ سکی دل جی چمکیا ما محمد محمد مرتوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہے وہ تو کیا ہے اللہ کے رسول, رسول مول قاسم صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا جوڑ ہے دو کا کہنا ہے پچھو باپ نہیں اب وہ کہنا ہے اللہ کے رسول اور نبیوں کے آخری ہیں سبحان اللہ ہے کی جوڑ ہے مناسبت مراسبت آ رہی میاں پہلے کہا کہ یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں آگے فرمایا لیکن اللہ کے رسول ہیں جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جسمانی باپ کسی کے نہیں روحانی باپ ہر کسی کے نہیں آپ والا سلادوں تسلیم دیا بیٹیاں مبارک ظاہری مبارک بیٹے مبارک پیدا ہوئے منت کوئی بھی نہیں بنیا نے فرمایا ہوں بیان پیا ہے سرکار کی رسالت اور خاتمیت کا نفی بھی کریے کہ کسی کسی مرد کے باپ نہیں اچھا اشارہ رہنے واسطے یہ جسم کے لحاظ سے کسی کے باپ نہیں لہا رہا روحانی ہے اور کمالات عطا کرنے کے لحاظ سے تو یہ امت کے بھی باپ ہیں نہ بھی چونکہ رسول کا ایمان ہوتا ہے ایمان کیا وہ جتنے شفاق مبارک ہوتے تو رسول اللہ کہفتہ جی. ذکر کی کمال سادت کا ہوت کا ہو ذکر کر دس ٹھیک ہے کہ جو رسول کا فیض ہے وہ بھی سرکار سے جو نبوت کا فیض ہے وہ بھی سرکار سے ہوں یہ امتحر جا چارہ نبیا اور سرکار سبحان اللہ ہر پاس چمکا پہنچائی اللہ جو ان سے ہوا के आखन के तवजो मरा तवजो इनुक्त गल करता कर कर समझाने सियाने केंद्र ने, ने आजाद के महत्वे होंगे ने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ठीक है वो केंद्र ने छिया दस जरा दस, तेन दस। एक तो अगे दुड़ पो करोड़ा तक लगा लिर्फ एक का तकरा रहे एक कर दो बन गन त्योरा कर त्रै बन चौरा कर चार बन दिन अच्छा हम जे दस दे तेन गुस्सुरा पैन लग पवे दस दिन बारह दिन शकल वेख के खड़ा शिखर कोई नहीं शिखर किए मेरे चा फिर पिछाड़ ढो ला शुरू कर दे पता जाएगा सत्तों छह रु पिया छह दो पांच दो चार पिया दो आवेगा जो एक पहुंचेगा पता चल जाएगा मेरी अख का कसूर सी चकन वाला سورج چمکا سکتا ہے ایک تکرار کرنا کروڑا تک پہنچتا ہے موسم کاسم نالوتری صاحب کہتے ہیں موسیق بردا پر موسم بالعرض کا قصہ تمام ہوتا ہے موسو بالعرض کا قصہ موسو بردا پر تمام ہوتا ہے اجمال یہ تفصیل میرے والے سنج یہ میری دستے پے کدرو چمک جائے رات میرے خیرے خیرے میرا اپنا پتا نہیں لگتا سورج نہل یہ تین سورج جائے گی وہ کہتے نے کسی بھی کمال تشانا خوراک پا لو کی پاٹوی چھو یہ مطلب ہے موسو بلآم کا موسو بدات پر تمام ہوتا ہے سورج موسوت ہے چیری تھلے چیزاں پہ یہ چمک دیے یہ موصوف ہے صفت کے لیے روشنی والی اور یہ چمک انٹر بھی لکھا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے یہ ریاضی کے قانون کے مطابق ریاضی کا کمال دیکھو کہ سازاجی فانے کے تمام مسائل اتنے قتی یقینی نے کوئی دلیل توڑ سکتی نہیں وہ نمبر ہی چل گئے میرے محمد دن تک بھی پہنچے گا مجھے ادھر گاڑی تک بھی پہنچے اللہ سے بارکب تعالیٰ جن نبیوں کو کرامات اس علم کلام تھی قرآن دی زبان میں قرآن مزید فرماتا آیات آیت آیات آیت کی جمع ہے آیت کا مانا ہوتا ہے نشانی نشانی ہوتی ہے جب کوئی دعویٰ کرتا شرخت چوک ہو رہے ہیں بیگم کوٹ چوک میو تو من لے جی ہاں لیکن اگلی گل پیغام نہیں ہے پیغام واسطے میں بندے آئے نی شکا پہ نہیں ہے شک تے تھی آخو گے دس کتوں آئے تو میرا لگتا ہی نہیں گل بالکل سچا تا بہ بس اللہ حکم کر سونا فرماند ہے میرا نشانیاں قاسم نان صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی وزیر اگلا وزیر بنانا ہے ہاکم افسر بنانا پروانہ دے لے کبزے جی وہ آخ آؤں گا اگلے آخر جس لے آؤ گا پھر ویک سم نوتری صاحب کہتے ہیں کہ رب سنے جڑے کمال موجنے والے ہر ویلے یہ ہے پروانی کا ہر وقت ان کے اختیار میں ہوتا ہے نہ یہ ان کے اختیار میں اختیار ہے جو. یا ادھر گاوا نکلنا اگو دلیل منگنی مطلب ہے پیڑ باہوں فرما جو ہے لیکن اتنا ضرور ہے ہاں اللہ تھا ع مستفاع دع کرو اچھا ہوں موتوں کی سمجھ لگ گئی کہ عظمت پاک ہسا واسطے خراب ہونا ان ایسا بیان کیا کہ توا فک ہو گیا گلا ٹھیک ہے سب میلے شاقی پہنا ایسا فیری ہوئی ہے جو آپ نہیں سمجھ لگی لیکن سبب سمجھ علت ہوا ہے شب سے یلر تک کا فرق ہو کر کے کلا کے